بسم الرحمن الرحمۃ الحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ وحمد علیکم ورحمۃ اللہ تمام شامعین خارن گران برادن سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب شریف میں سے درخت نمبر تین سو چولیگ باسٹھ شروع کے دروس ہے اور جو ہے دعائ صبھیا کا درخت نمبر سکسٹی ٹو ہاں جی اور دعائیں صوبھیا کا ہم آخری پیراگراف پڑھ رہے ہیں آخری پیراگراف میں چودون چودواں اللّم آخری پیراگراف پیراگراف نمبر چودھوں اس پہ دو دعا ہے پہلا دعا ہو گیا دوسرے دعا میں کلّہ علوم کو یا حیو یا قیوم کی توجہ دیا تھا اب یہ آخری پیراگراف یہ ہے یا آہیو یا قیوم یا یاض الجلال والاکرام یا بدماوات والا مشتقسین نسلو کا بنور وش کل کریم انتو ہی یا قلو بنا واسا من بنورمار فت کا یا اللہ اللہ برحمد کا یارحمر رحمن یہ مقدس دعا ہے آخری پیراگراف اور آخری دعا کا دوسرا حصہ <coughs> تو اس میں کل <مقال> یاہ یو یا قیم دو اشمِ اعظم کی تھوڑی توسیع ہو گئی آج آگے یازل جلال ورکم یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دو اشمِ اعظم ہیں جلال بھی اور اکرام بھی ہیں جی اور اسی کی تھوڑی سی توسیع میں یا حرف ندا ہے اے کے معنی میں ہے زبان میں زا جو ہے صاحب والے کے معنی میں ہے جی اور جلال جو ہے عربی زبان میں جل للہ کے معنی فعل جل سے ہے اس کا مثر مطلب تجلیل بھی ہے اور جلال بھی ہے فعال بھی ہے اس کے معنی تعظیم کرنا بڑا بنا دینا ڈھانکنا یہ معنی کیا ہے لغت میں اور جلا یہ جلو ہاں جی جلا جلو جلال تن کیونکہ جس سے جلال ہے عظیم المرتبت ہونا بڑا ہونا یہ معنی کیا اور جلالہ جو ہے اس کے معنی عظمت القاموس وسل جدید نامی اردو لغت میں یہ معنی کیا ہے اس کا تعظیم کرنا بڑا بنا دینا ٹانگنا عظیم المرتبت ہونا جلالہ بڑا ہونا جلالتُلاظمت تو یا ذلجلالی یعنی اے عظیم المرتبت ذات اے عظیم ذات اے عظمت والی ذات یوں مان بن جائے گا یہ صاحب عظمت اے صاحب عظیم المرتبت یوں مانا بھی کر سکتے ہیں الجلالہ دوسرا جو ہے عربی لغات ہے مفدات راغب نامی عربی قرانی لغات اس میں جو ہے جو معنی کیا ہے اس میں الجلالہ ازم القدری یعنی ازم القدری کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہونا اس من میں قدر منزلت کا بہت عظیم ہونا والجلال بغیر الحا جلالہ نو جلال آئیں یعنی آخر میں تا کہ بغیر ہو تو اس کے معنی کہ جلال کے انتنا ہی فضا ہے یہ مبالغہ یعنی بے نہایت قدر و منزلت والا ذات بے نہایت قدر و منزلت والی ہاں جی یہ معنی ہے بے نہت قدر و منزلت والی ذات چونکہ جلال کے معنی جلالت کے معنی عظمت جو عظیم القدر جلتے کے بغیر ہو جلال تو حرمت عطن ہی یعنی جلالت میں عظیم المرتبت حجے میں انتہا کو پہنچانا بے نہایت قدر و منزلت والی ذات اور کتنے اور یہ لفظ خوش بھی وصف اللّہ تعالیٰ اور یہ وصف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے جلالہ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کیونکہ جو ہے نہایت قدر و منزلت والی ذات قدر و منزلت میں کی آخری مقام و منزلت پر فائد ذات وہ تو صرف اللہ کے ذات ہے باقی جن بھی بڑا ہوگا و نیچے ہی ہوگا فقیلا جو آراب بولتے ہیں ضلجلال ول کرام ہاں جی اول جلیل العظیم ہاں جی جلیل جو ہے عظیم القدر کے معنی میں ہے جلیل یعنی عظیم القدر بہت زیادہ قدر و المنزلت والا عظیم قدر و المنزلت والا یہ معنی ہے اور مفرتا تراغب میں جو جلالہ جلال و جلالہ جل جلالہ جلالن و جلالتن فی ال جلال یا دونوں منظر کہتے ہیں حجم میں بڑا ہونا ایک معنی یہ ہے دوسرا بڑی شان والا ہونا بڑی مرتبہ والا ہونا المنجد نام عربی ماشاء لغات میں یہ معنی کیا ہے جل جلالہ جلال, جلال اور جلالۃن کے معنی جل اس کا جب فیل جل آتا ہے اور محضر جلالن و تو تو تجمہ لكھيے حجم میں بڑا ہونا بڑی شان والا ہونا بڑی مرتبہ والا ہونا المنجد میں جل جلالن عظیم ہونا اس کے جو بہت سے معنی لکھا عظیم ہونا بلند مرتبہ ہونا بلند پایا ہونا سزاوار ہونا سرفراز ہونا ممتاز ہونا مشہور و معرو ہونا نامر ہونا عالی مرتبہ ہونا گرامی قدر ہونا زیشان ہونا عالی وقار ہونا بلند و رفیع ہونا یہ سارے معنی جو ہے المنجد لغت میں جلال جل جلال کا معنی ہے تو اس جواب میں ان معنی میں سے بہت سے مناسبت رکھتے ہیں تاہم عظیم المرتبت ہونا بلند پایا ہونا عالی مرتبہ ہونا زیشان ہونا عالی وقار و بلند و رفیع ہونا زیادہ منسب معنی میں سے ہے یا جل جلال میں لفظ جلال کے معنی میں سے ہاں جی اور و اکرام, اکرام جو ہے کہتے ہیں یہ جو ہے اذا وصف اللّہ تعالی بھی جب اللہ کے صفت واقع جاتے ذوالجلال جلال وال کے کہہ کر تفاح و اسم تو یہ نام ہے لسان ہے و انعام ہے المت اللہ تعالیٰ کے ان احسانات اور نعمتوں کا نام ہے جو ظاہر ہے نمایاں ہیں سب کے لئے ان رب بھی جیسے قرآن میں علن فرمایا غنی یون کریم بے میرے پروردگار بے نیاز ہے اور کریم ذات ہے مطلب کہ اس کے احسان اس کے نعمات ہاں جی متظاہر ظاہر ہے ظاہر و اشکار ہے کائنات کے ہر شانس کے اوپر جو ہے ہزاروں اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتیں ہیں اس کے اپنی ذات کے اندر اس سے باہر گنے تو کوئی حق نہیں ہے آپ کے اندر صرف یہی سانس کا نکلنا ہر سانس کا اندر کھینچنا ایک نعمت ہے باہر پھیننا ایک نعمت ہے ہاں جی آواز دیکھو انسان ایک منٹ میں کتنی دفعہ سانس متداول عام طور پر نارمل انسان کہتے ہیں ایک منٹ میں چوبیس مرتبہ ایک سیکنڈ ایک منٹ میں چوبیس مرتبہ بعض چونتیس مرتبہ تک سانس کھینچتے ہیں بولتے ہیں پارہ بیسو اوپر ہے نارمل ہی ٹھیک جی اور وہ ایک منٹ میں پھر سے پھر گھنٹے میں پھر کتنا پھر دن میں کتنا پھر ہفتے میں کتنے مرتبہ اور پھر سال میں کتنے مرتبہ پھر زندگی میں اور آپ کے ایک ایک سانس آپ کی موت اور حیات کا سبب ہے ہاں جی سانس اندر نہیں کھینچ سکا تو ابھی مرتا ہے باہر نہیں نکال سکا تو بھی مرتا ہے اب آپ دیکھو آپ کی سانس کتنی عظیم نعمت ہے باقی ساری نعمتیں چھوڑو آنکھ کی نعمت چھوڑو کان کی نعمت چھوڑو زبان کی نعمت چھوڑو دل و دماغ کی نعمت چھوڑو پیٹ کے نظام ہاضمہ کو ہاتھ پہ تمام اعضاء و جوارے کے اندر اللہ نے جتنی حکمتیں رکھا ہے قدرت رکھا ضمت رکھا وہ سب چھوڑا پڑنے کے بعد صرف یہی سانس کا نکلنا اور سانس کا باہر پھینکنا اندر کھینچنا اور باہر پھینکنا یہی دو نعمت آپ سب سے زیادہ آپ صرف کرتے ہیں یہ دو نعمت آپ کے اوپر ہی یہ ان میں سے ہر ایک نعمت آپ کے موت اور حیات کا سبب ہے اگر سانس نکال سکا تو آپ زندہ ہے سانس اندر کھینچ خی... تازہ ہوا اندر کھینچ سکا آپ زندہ ہے تازہ ہوا اندر نہیں کھینچ سکا تو بھی مرے گا اندر کے سانس باہر نہیں پھینک سکا تو بھی مرے گا اب آپ دیکھو ہر لمظہ جو ہے آپ موت اور حیات کے بیچ میں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جی اللہ آپ کے آپ اوپر نعمتیں کتنی ظاہر و اشکار ہیں پھر آپ کے آنکھ کی نعمت ظاہر آپ کے کان کی نعمت ظاہر آپ کی زبان کی نعمت ظاہر آپ کی صحت و سلامتی نعمتیں ظاہر باقی نعمتیں پانی ہوا آکسیجن باقی مادی نعمتیں اس کے تو کوئی بغیر صاحب ہیں جی اللہ نے خود فرمائیں تعود نعمت اللہ لحسو لا تحسو رقدم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کر سکیں تو ہرگز نہیں کر سکیں گے اللہ نے خود فرمائے بے شمار تو حرماتیں واحضہ وہ صرف اب ہیل لیکن جب ایک انسان کو جب کریم کہا جاتا ہے فاوََ اسم الخلاق ہے تو پھر یہ نام ہے اس کے اچھے اخلاق افعال محمودہ اور وہ پسندیدہ افعال اللہ تطیٰ سرمن جو انسان سے ظاہر ہوتے اس کے اچھے اخلاقیات ہیں کے کہ صحاوت ہے ہیلم ہے بردوباری ہے آف درگزر ہے غصہ پینا ہے یہ بہت اچھے اخلاق ہے وقا ولاقال ہو و ان یعنی کسی کے بارے میں ہوا کریم نہیں کہا جائے گا حتٰ یہ سارا ظالم جب تک کرم اس سے ظاہر نہ ہو جائے احسان اس سے ظاہر نہ ہو جائے اس کے انعامات دوسروں تک نہ پہنچے اس کے احسانات دوسروں تک نہ پہنچے اس وقت کسی کو کریم نہیں کہا جاتا و الکرم القال اللہ محاسن القبیرہ اور فرماتے ہیں کرم کا لفظ اور فلاً شاہ کریم ہے کا لفظ نہیں کہا جاتا ہے مگر محاسنِ کبھی راہ بندے کی بہت بڑی نیکیوں پر کہا جاتا ہے ایک بندے سے جب بہت بڑی نیکی بہت بڑا احسان اس سے شادر ہو جائے اس بات بولتے ہیں یہ آدمی کریم ہے صاو کرم ہے جیسے کم یون فی قمالن فی تجہی سے جیشن فی صب اللہ جیسے ایک آدمی اتنے زیادہ مارچ خاص کر کہ وہ اکیلا کے لشکر کی تمام خرچجات جات ضروریات پورا کرے ایک لشکر جو اللہ کی نے کر کے راہ میں رہے ہیں تو لیکن اس کے لاکھوں کے تعداد میں پیسہ چاہیے وہ دے دیں تو ترجمہ یوں من جائے گا کرام یعنی جب جو ہے اسے والے عبادت کا جو عربی عبارت کرام جب اللہ کی صفت واقع ہوتی ہے تو یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو کہ اللہ کے ظاہر و اشکار و نمایاں انعامات کی وجہ سے اور جب عالیہ کرام انسان کی صفت واقع ہوتی ہے تو انسان کے ان اخلاقی اور پسندیدہ افعال کی وجہ سے ہے جو کہ انسان سے ظاہر ہوئے اور کسی کو کریم نہیں کہا جاتا جب تک اس سے وہ صفات محمودہ صادر نہیں ہو جائے اور کریم محاسن قبیرہ ہے جی بڑے بڑے نیکیوں کو کہا جاتا ہے کریم جو ہے کسی کریم محاسن قبرہ اور بڑی بڑے نیک اعمال کے انجام دینے پر کہا جاتا ہے کسی شاہز کو جیسے ایک شاہ نے ایک بڑے لشکر کو تمام وسائل فراہم کر کے جہاد کے لیے تیار کیا ہو تو پھر ایسے شخص کو عرب بولتے ہیں کریم چھوٹے موٹے ہرشے پر کریم کے لبۃ اسلام ہوتا تو اکرام جو ہے اعظل جلال والاکرام ہے نا اکرام انہیں عزت کرنا کرم یکرم کرام بہا ہونا لکھا ہے صاحب عزت ہونا عالی ظرف ہونا فیاض و سخی ہونا خرا فراح دل ہونا بے تاثف ہونا یہ سب جو ہے اس طرح کرما و اکرما کرم باب تفیق اکرم باب سے عزت کرنا یہ نے لکھا ہے تو ترجمہ جو ہے یاز الجلال علام کا یوں بنے گا اے بلند مرتبہ عظیم الشن اور عزت و شرف والی ذات یوں بن جائے گا جو بندر ترجمہ داخیر کو سمجھ میں آیا اس نے ان سابقہ لغات کی روشنی میں مختصر ترجمہ جو منجے گا یع الجل والرام یہ اے بلند مرتبہ عظیم الشان اور عزت و شرف والی ذات اور علامہ بشیر نے جو ترجمہ لکھا وہ یہ اے جلالت شان اور عزت والی ذات یوں تجمہ لکھا ہے اور سید خورشید عالم صاحب نے تجمہ لکھا ہے اے جلالت و بلند مرتبہ والد ذات تو سارے ترجمے قریب قریب ہے ہاں جی لیکن بندہ نے تھوڑا سا توضیح بہتر دینے کی کوشش کیا لغیوی معنیٰ کو زیادہ زیادہ اس میں شامل کرانے کی کوشش کیا ہے اور یہ تجمہ کے یاز الجو بلند مرتبہ عظیم الشان اور عزت الشرف والل علیہ کرم ہاں جی علم تصوف و عرفان کے اور اسمالحسنہ کی جو علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے علامہ توائی مرحوم جو جی علم عرفان میں سے ہیں محفر غلان المضان کا وہ ہیں سرِ رحمٰن کے آخر میں ذوالجلال والاکرام جلال وہاں وہ حرمات ہے کہ زلجلال والرام یہ دو لبحظ اللہ تعالیٰ کے صفات جلالی و جمالی تمام صفات جلالی و جمالی کا ایک خلاصہ ہے جلال جو جلال اللہ کی جلالی صفات کا ایک خلاصہ ہے ہاں جی اور اکرام جو تمام صفات جمالی صفات کا ایک خلاصہ ہے جب آپ اللہ کو یازل الجلال والے کرام کہہ کر پکارتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو تمام اس کے صفات جلالی و جمالی کو ایک ساتھ پکارا ہے ان سب کو خلاصہ کر کے ایک ساتھ پکارا ہے اللہ کے تمام صفات جلالی و جمالی کو اور پیارے نبی سے عادیث بھی ہے کہ تم لوگ اس دعا کو اس اس کو کثرت سے پڑھا کریں اور اپنی دعاؤں میں دعاؤں میں اس لبس کو تکرار کر کے اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگیں ہاں اس قسم کو کئی دفعہ اقرار کر کے اعظل جلال اول اکرام یاضل جلال اول اکرام یا کہہ کر پھر اللہ سے اپنی حاجتیں منگے کیونکہ یہ دو لفظ بظاہ دو لفظ ہے ورنہ جو جلال کے اندر تمام صفات جلالی اس کے اندر شامل ہیں اور جو اکرام کے اندر تمام صفات جمالی اس کے اندر ہے تو یہ بہت سے عظیم اسماء الحص سے یازان کرم جو اس دعا کے اندر آئی ہیں ہمیں اس دعا کی قدر کرنی چاہیے خوشن یہ آخری پیراگرام میں بہت زیادہ اسم اعظم ہے اب ہم نے یا حیم یا قیم دو میں اعظم ہے یوں ایک دو میں اعظم اور قیم زل جلال وال نام جل جلال ایک الگ اسم اعظم ہے ایک نام الگ میں اعظم ہے ہاں جی تو چار میں اعظم تو اس کے شروع میں ہی آپ کو توضیع دینا ہے اس کے علاوہ باقی عصمِ اعظم بھی اس دعا انشاء میں انشاءاللہ شاء اللہ کل کی درست میں آپ کو تھوڑا سا پہنچا دوں گا.